الحمد اللہ رحم الرحی الحا الحاب انتیس سے پارے سر الحاق کے یہ پہلے رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر اٹھتیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے سورہ الحاقہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں اس سورہ مبارکہ میں دو رقو بیاتیں دو سو چھپن ایک ہزار چار سو تیس حروف ہے سورہ الحاقہ کے اس پہلے رکو نے اللہ تبارک نے قیامت کا آنا اور آخرت کا برپا ہونا بیان فرمایا ہے کہ یہ ایسے حقیقتیں ہیں کہ جو ضرور پیش آ کر رہے گی اور پھر اللہ تبارک و وطالع نے پچھلے ان قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو اپنے اپنے زمانوں میں آخرت کا انکار کرتے رہے وہ تمام قومی آخرکار اللہ کے عذاب کے مستحق ہو کے رہی اس کے بعد آیت نمبر سترہ میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے اسر مبارکہ کا جو زمانہ نزول ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کی ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع ہو چکی تھی لیکن ابھی تک اس میں اتنی شدت نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت بعد میں کی گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مرد احمد میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم کے طرف جا رہے ہیں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہوا یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مسجد حرم میں جا پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں پہنچ کر نماز مشغول ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کڑا ہوا اور قرآن مجید کو سننے لگا قرآن کے شان کا میرے اوپر بڑا عجیب اور حیران کن اثر ہو رہا تھا کہ میرے دل میں اچانک یہ خیال ہوا کہ یہ شخص ضرور شائر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں فورا ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے جو اس اسرائے مبارکہ میں ہیں کہ بے بقول شاعر کہ یہ کسی شاعر کے کا قول نہیں ہے دل میں کہا کہ شاعر نہیں تو پھر کاہن ہوگا اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان عبارت پر یہ الفاظ جاری ہوئے کہ وما قول قاہن کہ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ سن کر اسلام میرے دل میں گہرا اتر گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مبارکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے سے نظر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ وہ برحق ملحقہ تم کیا جانو کہ وہ برحق کیا چیز ہے پھر اللہ و وطالعہ فرماتے ہیں اور تو کیا جانے ملحقہ کہ وہ ثابت ہو چکنے والے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سوالی انداز میں بندوں کو قیامت کی یقینی کے یقینی واقعہ ہونے کی طرف متوجہ فرمانا چاہتا ہے سمودم وادقاریہ کہ, کہ لا چکے ہیں قومی سمود بھی اور قوم قومی بھی اس کڑکھڑا دینے والی کی ان قیامت کو فأما بس وہ جو قومی سموتی سہلی کو بتا گیا وہ ہلا کر دیے گئے ایک زوردار چیز کے ذریعے اور وہ ہوا یہ کہ ایک زبردست قسم کا زلزلہ اٹھایا اور ساتھ یہ ایک سخت آواز کہ جس کی وجہ سے وہ تھے اور بھلا کر دیے گئے وہ اما اور وہ جو قوم عاد تھی صبح برباد کر دیے گئے تیز سناٹا چھا جانے والے ہوا کے ذریعے ایسے تیز اور تن ہوا ان پہ آئی کہ جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے تباہ ہو کے رہ گئے اور ایسے تباہی ان کے مقدر میں آ گئی جس کے بعد اس میں سناتا چاہ گیا کہ کوئی رہا نہیں سارے کے سارے ختم ہو گئے تو اللہ تبارک وطالع فرماتے ہیں کہ ان کو ایک تم تیز اور سناٹے والے ہوا کے ذریعے برباد کر کے رکھ دیا گیا خرا جو چلایا گیا ان کے اوپر سب آلین سات رات و سمان اور آٹھ دن خصوصاً حسوم لگاتار فطر القیحا پھر تو دیکھے اس میں قوم کو سر کہ وہ بشر گئے کہ انہم اعجاز و نخل خاویہ جسے گویا وہ تنہیں کھوکلے کجوروں کے یعنی ہر طرف بکر کے رکھ دئیے گئے اللہ فرماتے ہیں فحل ترالہم من باقیہ پھر کیا تجھ کو کوئی دکائے دے رہا ہے ان میں سے باقی بچنے والا و جہا فرعون ومن قبلہ اور آیا فرعون اور جو اس سے پہلے تھے والمعتفقاتوں اور اس بستی کے رہنے والے کہ جس بستی کو ان کے اوپر الٹا کے رکھا گیا بالخاط ان کے خطا کاریوں کی وجہ سے یعنی علیہ السلام کی قوم رسول ربی پس انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے پیغام کی پر کیکڑا ان کو زبردست قسم کے پکڑنے کے ساتھ انا بے شک ہم لما طل ما جس وقت ابالا ہم نے پانی کو حملناکم ہم نے سوار کیا تمہیں فل ایک نہ کشتی میں یہ اشارہ ہے حضرت نو سلاۃسلام کے نا فرمان قوم پر اللہ کے آئے ہوئے طوفان کی صورت میں عذاب کا کہ جب ان پر وہ عذاب آیا تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں سوار کیا یعنی تمہارے اباؤ اجداد کو جن کو ہم نے بچائے رکھا اور جس سے آگے چل کر کے تم روئی زمین پہ پھیل گئے ہونا لکم تاکہ ہم کر دی اس واقعہ کو تمہارے لیے تذکرہ نصیحت کا ذریعہ ازن اور تاکہ یاد رکھے اس کو یاد رکھنے والے کھان فیضان سور پھر جب پھونک مارا جائے گا سور میں نفرت واحد ایک ہی مرتبہ پھونک مارنا وہ جبال اور اٹھائے جائیں گے زمین اور پہاڑ فتوکا تھا واحدہ پھر کھور دی جائیں گی ایک ہی بار کھوٹ دیا جانا یعنی جب ایک ہی مرتبہ زلزلے کا جھٹکا اس پہ آئے گا فیا اوما وقاعۃ پھر اس دن ہو پڑے گا ہو پڑنے والی یعنی قیامت ونش خط اور پھٹ جائے گا آسمان فہیا پس وہ یوم ایزن اس دن واحیہ بکر رہا ہوگا ول من کو اب ذہن میں فو آ سکتا ہے کہ بھائی جب زمین کے اندر یہ پونجال ہوگا آسمان کے اندر تھوڑ, اور تھوڑ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوگا تو فرشتے کہاں ہوں گے تو اللہ فرماتے ول مل کو آدھا اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر وہ یشمل عرش اور <رَبِّك> اور اٹھائیں گے تیرے رب کے تخت کو فوق اپنے اوپر یوم اس دن اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاشق عظیم کو چار فرشتے اٹھا رہے ہیں جن کی بزرگی اور عظمت کا علم اللہ ہی کو ہے کچھ دن کو ان چار کے ساتھ چار اور لگیں گے جس کی تفسیر تفصیلات عزیزی میں اس کی عادت کے حکمت بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ روز مختر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے یوم اس جب تم سامنے کیے جاؤ گے لا تحفہ چھپے نہیں رہے گی تمہاری کوئی چھپائی جانے, جانے والی بات جس بات کو چھپانے کا مستحق سمجھ جاتا ہے اور تم چاہو گے کہ اس کو چھپایا جائے لیکن چاہت کے باوجود اس چھپائے جانے والی بات کو چھپا نہیں سکو گے رام نامن کی کتاب پسبو کی جس کو دی گئے اس کے امان نامہ ہاں ہا او مقرر آؤ پڑھو میرے اس امان نامے کو انتوں بے شک میرا خیال تھا انی ملاکن حسابیہ یہ کہ میں ملوں گا اپنے حساب کے ساتھ یا مجھ کو میرا حساب مل جائے گا جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ خوشی کی وجہ سے کہے گا ففیش پس وہ لوگ من چاہت کی زندگیوں میں ہوں گے فی جنت عالیہ اونچے درجے کے باغوں میں کتو خا جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے ان سے کہا جا رہا ہوگا کلو کا شربو روپیو ہنی ان یہ بدلہ ہے بما اس کا جو بے چکے ہو تم فیل ال عیا ملخالیا گزشتہ دنوں میں گزشتہ دنوں سے مراد دنوی زندگی کے دن راتے ہیں کہ جو کچھ تم دنیاوی زندگی میں امال کر چکے ہو یہ تمہارے ان امال کا نتیجہ ہے اوتیہ کتاب ہو اور وہ جس کو دیا گیا اس کا امال نامہ بے شماری ہی بائیں ہاتھ میں ہائے بربادی میرے لیے لم اوت کتابیا کیا اچھا ہوتا کہ مجھ کو نہ ملتا میرا یہ امال نامہ ولم ادری اور مجھ کو خبر نہ ہوئی کہ کی کیا ہے حساب میرا نویا میرے لیے بربادی کہ میرے موت میرے لیے فیصلہ کن ثابت ہو جاتی اور میرے موت سے میرا سارا سلسلائی ختم ہو جاتا ما اغنا عنی مالیا کچھ کام نہ آیا میرے طرف سے میرا مال حلق کا سلطانیہ برباد ہو گئی مجھ سے میرے حکومت ساتھ ہی جب وہ افسوس کر رہا ہوگا اپنی جنوبی زندگی میں نہ فرمانے کی بنیاد پر اپنے ان تمام تر تعلقات اور رشتوں کو یاد کر کر کے جو ساتھ ہی اللہ کے خطرہ سے حکم ہوگا کہ حضو پکڑو اس کو فغ پر جگڑ اس کو سمل جہین مسلوح پر اس کو لے کر ڈال دو جہنم کے اندر الفسلکو تر ایک زنجیر میں کی جس کے لمبائی ستر گز ہے اس کو باندھ لو کانا عظیم بے شک وہ نہ تھا یقین کرنے والا اللہ عظیم کے اوپر دنیا میں وہ اللہ کے باتوں پر یقین کرنے والا اور ایمان رہنے والا تھا نہیں ولا یا خود تو عامل اور نہ لوگوں کو امادہ کرتا تھا غریب کے کانے کے لانے پر فلح حمیم سو کوئی نہیں ہے اس کے لیے آج کے دن یہاں پر درد جگر رکھنے والا یا درد دل رکھنے والا ولا تو اور نہ ملے گا اس کو کانا اللہ من رسلیم سوائے جہنگیوں کے زخموں سے رسنے والے خون ملا کے لاقل نہیں گا اس قانے کو خواتون مگر وہی لوگ جو دنیا میں خطا کار رہے ہوں گے تو قیامت کے دن انسان کی چیخ اور پکار پر کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا اس لیے کہ دنیا میں جب بےشمار ضرورت مند اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے چیخ اور پکار میں مصروف تھے اس کے سامنے اور یہ ان کے ضروریاتی زندگی کے پورا کرنے پر استطاعت رکھتا تھا تو نہ اس نے خود ان ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا اور نہ دوسرے سابق حیثیت لوگوں کو ان ضرورت مند لوگوں کے ضرورتوں کے پورا کرنے پر آمادہ کیا لہذا یہاں جب اس کو ضرورت پڑے گی کہ یہ اپنے اعمال کے روح سے تو ناکامی سے ہم ہو گیا ہے تو پھر اس کے اس ضرورت کے پکار پر کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آگے آئے گا وآخر رسول انتیس سے پہلے سر اللہ کا کہ یہ دوسری اور آخری رقو ہے یہ رکو آدت نمبر اٹھتیس سے لے کر اختتامی صورت آیت نمبر 53 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے جیسے کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں میں نے مسلم احمد کے حوالے سے حضرت فاروق اللہ تعالی عنہ کا وہ خیال بیان کیا تھا کہ جو انہوں نے مکہ کے سرداروں کے زبانوں سے سن رکھا تھا کہ میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے اور ان کا جو کلام ہے یہ شاعران باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیاتوں میں اس قسم کے سوچ رکھنے والوں کے سوچ کے منفی ہونے پر قسم اٹھاتا ہے کہ ہمیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قدرت کے کچھ نمونے تمہیں دکھائی دیتے ہیں اور کچھ وہ چیزیں جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے یعنی ہمیں اللہ کے سارے کائنات کی قسم یہ आلام, ایک قول ہے معزز سردار فرشتے کے نہ یہ غول شاعر ہے اور نہ یہ قول کاہل ہے, ہے بلکہ یہ تو رب العالمین کی طرف سے نظر کردہ ہے چنانچہ شادی والی تعالیٰ ہے فلاسم و قسم کرتا ہوں میں بے ان چیزوں کا تم جو تمہیں دکھائی دیتا ہے وہ مالا دب سرون اور ان چیزوں کا کہ جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا خاصی کلام یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے اور جو کچھ تم کو نظر نہیں آتا اس سب کی قسم میں اس بات پہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن کسی شاعر یا کہن کا کلام نہیں ہے بلکہ رب العالمین کے طرف سے نازل کردہ ہے جو ایک ایسے رسول کے زبان سے ادا ہو رہا ہے جو کہ نہایت معزز اور شریف ہے اللہ تبارک پیغام یہ یہ ورکا یہاں رسول سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تکویر کے آیت نمبر 19 میں بھی ایسے ہی ایک جملہ مشکور ہے اس سے مراد حضرت یہاں یہ سور پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبیر علیہ سلاۃ والسلام کا قول کس معنی میں کہا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ اس کو حضور کے زبان سے اور حضور اسے حضرت کے زبان سے سن رہے تھے اس لیے ایک لحاظ سے یہ حضور کا قول تھا اور دوسرے لحاظ سے یہ جبریل کا قول لیکن آگے چل کر یہ بات واضح کر دی گئی کہ پھر اصل اور در حقیقت یہ رب العالمین کا نازل کرنا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل کے زبان سے اور لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ادا ہو رہا ہے خود رسول کا نفل بھی اس حقیقت پہ غرارت کرتا ہے کہ یہ ان دونوں کا اپنا کلام نہیں بلکہ پیغام ور ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اس کو پیغام بھیجنے والے طرف سے پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکا و بے قولی اور یہ کسی شائر کا قول نہیں ہے لیکن خلیلات من بہت کم تم میں سے وہ ہے جو اس کلامی مجید کا اللہ کی طرف سے نازل ہونے پر ایمان رکھتے ہیں والا بے قولی اور نہ یہ کسی کاین کا قول ہے لیکن خلیل ما تذکرون بہت کم تم میں سے وہ ہے کہ جو اس طرف دھیان دیتے ہیں اللہ تبارک کوالمین یہ اتارا ہوا ہے پرورتگار عالم کے سے ولو تقبر آلینا بعض اور اگر یہ بنا لا ہم پر کوئی بات بنا کر لانے والا تو احز نہ منہ تو ہم پکڑ لیتے اس کا دائیں ہاتھ ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے ثم مقاح نامنہ الوطین پھر ہم اس کے شاہ رب کو کاٹاتے اور حکیم جن مضامین اور علوم پہ مشتمل تھا داوائ نبوت سے ایک دن پہلے تک بھی مکہ کے لوگوں نے کبھی وہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے سنی نہیں تھی اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے معلومات کی حصول کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے اسی وجہ سے آپ کے مخالصین اگر یہ الزام لگاتے بھی تھے کہ آپ کہیں سے خفیہ طریقے پر یہ معلومات حاصل کرتے ہیں تو مکہ میں کوئی شخص ان کو باور کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا اللہ تبارک مطالعہ نے یہاں پہ جس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر ہم پہ کوئی شخص اپنے طرف سے کلام بنا کر گراتا یعنی اپنے باتوں کو ہمارے باتیں کہہ کر لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کرتا کہ جس پر ہم نے کوئی کلام ہی نازر نہ کیا ہو اور وہ اپنے کلام کو ہمارا کلام کہنا شروع کرے اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں پھر اس کی شاعرات کو ہم کاٹ ہیں اصل مقصود ان آیاتوں میں یہ بتانا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طرف سے وحی میں کوئی کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اگر وہ ایسا کرے تو ہم اس کو سخت سزا دیں مگر اس بات کو ایسے انداز سے اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے جس سے آنکھوں کے سامنے ایک تصویر کہی جاتی ہے کہ اے بادشاہ کا مقرر کردہ اثر اس کے نام سے کوئی جال سازی کرے تو بادشاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا سر قلم کرتے اس آیا سے بعض لوگوں نے جو یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کے رگ دل یا رگی گردن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کاٹ ڈالی جائے گی تو یہ اس, ن... اس کے نبی ہونے کے نفی کرے گی اس لیے کہ یہاں پہ اللہ نے اسی بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر یہ ہم پہ بات بناتا تو ہم اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتے اس کے ربجان کو کاٹاتے لیکن مسئلہ اصل میں اس بارے میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کوئی مقرر نہیں فرمایا کہ وہ ہر حال میں دنیا میں کسی بھی جھوٹے نبوت کے دعوی کرنے والے کے خاک کو روکے گا اور اس کے رگ جان کو کاٹے گا اور اگر کسی کی نہ کاٹے گئی تو یہ اس بات کی ثبوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے اس لیے کہ اللہ کے اس زمین پر کتنے ایسے لوگ گرتے ہیں اور پھر چکے ہیں جو اپنے خیال میں اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہا کرتے تھے اور لوگوں کو اپنے پیروی کی طرف دعوت دیا کرتے تھے وہ مد تو زندہ رہے اس زمین پہ پھرتے رہے لیکن ان کا کوئی شاید رگ نہیں کاٹا گیا یہاں پہ شاید رگ سے کاٹنے سے مراد ناکام بنانا ہے اور نمرات کرنا ہے تو جتنے بھی جھوٹے پیغمبر نبوت کے دعوے لے کر اٹھے وہ دنیا میں فوری طور پہ مرے نہیں ان کا شاید رگ یا جان رگ نہیں کاتا گیا بلکہ وہ اپنے اس مقصد میں ناکام کر دیے گئے کہ جو مقصد جھوٹا وہ لے کر کے لوگوں کے درمیان آئے تھے برخلاف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دیگر سچے رسولوں اور پممبروں کے کہ جب انہوں نے ایک ایسے معاشرے میں اللہ کا پیغام لے کر پھیلانا شروع کیا کہ جس کو اس سے پہلے کبھی کانوں نے سنا نہیں ہر طرف سے مخالفت ہی ہوتی رہی لیکن تمام تر مخالفتوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے اللہ نے اپنا وہ کلام اقوام عالم میں غالب کر دیا اللہ کا اشار ہے فما منكم من احد ان پھر تم میں ایسا کوئی نہیں جو اس سے اللہ سے بچا لے وہ انحول اور بے شک یہ قرآن سے اور شک ہم جانتے ہیں اَنَّ مِنكُم کہ تم میں سے بعض لوگ وہ ہے جو ہمارے اس کلام کو جٹلاتے ہیں وَإنَّهُ اور وہ انح الحسرت اور بے وہ پچھتاوا ہے من پر وہ انگ نح الحب اور وہ جو ہے یعنی کلام پیغام یہ یقین کرنے کے قابل ہے فَصَبِّح بِسْمَ رَبِّكَ بس آپ تصدیق بیان کیجئے اپنے رب کے عظمتوں والے نام کی دنیا کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں ظاہر بات ہے اللہ تبارک و وطانہ نے دنیا میں کسی کی سوچ پر کوئی پابندی نہیں لگا رکھی لیکن آپ لیے کے ساتھ اپنے رب کے عظمتوں کو بیان کرتے رہیے اپنے اسلامی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہیے اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور نصرت آپ کے شامل حاضر رہے گی اور وہ لوگ آپ نے ان غلط اور ناپسندیدہ اعمال کا نتیجہ جلد دیکھ لیں گے الحمد الحمدللہ رب العالمین